السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد لله رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریک له له الملك وله الحمد یحیی و وهو على كل شئ قدیر صلوات الله وسلام علیه و علی آله و ومن اهتدى بهذه واستن بسنته الی یوم الدین اما بعد معزز ناظرین بدہات کے تعلق سے ہر پیر کو ہماری گفتگو ہوتی ہے اور وہ بدہات جنہیں کفریہ بدھات کہا جاتا ہے انہی کا تذکرہ میں آپ لوگوں کے سامنے کر رہا ہوں آج جو ہمارا موضوع ہے وہ بڑا ہی اہم موضوع ہے اور وہ یہ ہے کہ قیامت کے دن اہل جنت کے لیے اللہ کی رویت اور اس کے دیدار کا انکار کرنا کفری عبدات ہے جو اہل بدعت اہل باطل ہیں اور جو سلب صالحین کے منہج اور عقیدے پر چلنے والے ہیں ان کے درمیان اس مسئلے کے اندر اختلاف ہے جو اہل باطل ہیں چاہے وہ جہمیہ ہوں معتزلہ ہوں خوارج ہوں روافض ہوں حتیٰ کی عشاعرہ اور ماتردیہ بھی یہ سب کے سب اس بات کے قائل ہیں کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کا دیدار نہیں کیا جائے گا اور جو صلب صحلحین کے منحج اور عقیدے پر چلنے والے ہیں ان کا عقیدہ یہ ہے کہ قیامت کے دن اللہ رب العلامین کا دیدار اہل جنت کریں گے اور اس کا ثبوت قرآن سے بھی ہے سنت سے بھی ہے اجماع امت سے بھی اور عقل سلیم سے بھی ہے لہٰذا اگر کوئی آدمی اس کا انکار کرتا ہے تو گویا کہ وہ قرآن کی آیتوں کا انکار کرتا ہے نبی کی حدیثوں کا انکار کرتا ہے اور امت کے اجما کا انکار کرتا ہے اور عقل سلیم اور شریح عقل کے خلاب بھی کرتا ہے جہاں تک عشاء کی بات ہے تو عشاء بھی شبحِ انکار ہی کرتے ہیں عشاء اس بات پر ایمان رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ روئیت ہوگی لیکن رویت کی غلط تعویل کرتے ہیں رویت کا معنی کہتے ہیں کہ یہاں پر مراد علم اور ادراک ہے یا قوت مراد ہے یہ غلط تعویل کرتے ہیں اسی لیے ہم نے ان کو بھی اسی زمرے کے اندر شمار کیا جو اللہ تعالیٰ کی رویت کے منکر ہیں ورنہ وہ رویت کا اقرار کرتے ہیں لیکن اس کی غلط تعویل کرتے ہیں غلط معنی بیان کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ رویت کا معنیٰ ہے اللہ کی علم اور ادراک یعنی اللہ کی ذات کا علم اللہ کی ذات کے بارے میں ادراک کرنا یہ معنی مراد تو ان کا کہنا سراسر باطل ہے اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کا علم تو انسان دنیا میں بھی رکھتا ہے اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں انسان دنیا میں علم رکھتا ہے اس کی معرفت حاصل کرتا ہے لہذا یہ کہنا کہ دراک اور علم مراد ہے یہ بھی گویا کی انکار ہی ہے اس لیے سلب صالحین کا جو عقیدہ اور منحع جو یہ ہے کی قیامت کے دن اہل جنت اللہ بلامین کا دیدار کریں گے اور یہ اللہن کی نعمتوں میں سے بڑی نعمت ہوگی قرآن کے اندر بہت ساری آیتیں ہیں جن آیتوں کے اندر باقاعدہ اس بات کو ثابت کیا گیا ہے اور حدیثیں بھی ہیں ساری باتیں یا نصوص میں آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کرتا ہوں یہ اہم نصوص اہم جو نصوص ہیں اور اہم جو حدیثیں ہیں ورنہ اس کے تعلق سے تقریباً تیس سے زیادہ صحاب کرام نے یہ حدیث بیان کی ہے کہ قیامت کے دن اہل ایمان اہل جنت اللہ ابامن کا دیدار کریں گے اور اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے آئیے کچھ آیت اور حدیث میں آپ کے سامنے اس کے تعلق سے پیش کروں اس سے پہلے بھی یہ بتا دوں کہ اس عقیدے کا انکار کرنا کفریا بدات ہے اس کے بارے میں باقاعدہ علماء نے بیان کیا ہے امام ابن تیمیہ فرماتے ہیں رحمت اللہ علیہ و لذی علیہ جمہور الصلف انجہ طلّہ جس پر جمہور صلف ہیں یا جمہور صلف کا جو قول ہے وہ یہ کہ جس نے اللہ ابرامین کا یوم دار آخرت میں قیامت میں انکار کیا وہ کافر رہے فعین خان ام یب الغ العلم اور رف اگر وہ ان لوگوں میں سے ہے جسے علم نہیں پہنچا ہے تو اسے اس کے بارے میں معرفت دی جائے گی بتایا جائے گا کماف ملم تب الع شراع السلام جیسے اس آدمی کو جسے اسلام کی شریعت یا اسلام کے حکام نہیں پہنچتے ہیں اور اس کو باقاعدہ اسی طریقے سے اسے بھی علم دیا جائے گا اسے بتایا جائے گا یعنی اس کے اوپر حجت قائم کی جائے گی فعین اسرجہ با ادب الو العلم علم کے پہنچنے کے بعد بھی اگر وہ انکار پر اصرار کرتا ہے فہو کافر کافر ہے ایسے ہی ماہ نواز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں روابط ان دے اہلسنتی والجماعت اللہ تعالی کی رویت اللہ تعالی کا دیدار آخرت میں اہل سنت والجماعت کے نزدیک ثابت شدہ ہے من انکرها کفر جس نے اس کا انکار کر دیا اس نے کفر کیا یرا المؤمنون یوم القیامه قیامت کے دن اے مومنین اللہ تعالی کو دیکھیں گے وہ يرونه فی الجنہ كما یشاءوا باجماع اہل السنہ اور اللہ تعالی کا جنت میں دیدار کریں گے جس طریقے سے وہ چاہیں گے اللہ تعالیٰ چاہے گا اور اس پر اہل سنت کا اجماع ہے اس طریقے سے شیخ ربی بن حادی المدخلی حفظہ اللہ سے یہ سوال کیا گیا اللہ تعالیٰ کے دیدار کے تعلق سے تو انہوں نے کہا کہ اللہ حضرہ جل کا انکار کی رویت کا انکار کرنا قیامت کے دن یہ کفر میں سے ہے تو اس پر علماء کا اجماع ہے صلب صالحین کا اجماع ہے امام ابن حنی... اب... ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ باقاعدہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یوراف الآخرہ کہ اللہ حرب العمین کو قیامت کے دن دیکھا جائے گا وہ راہ مومن فل جن اور اللہ تعالیٰ کو مومنین دیکھیں گے اور وہ جنت کے اندر ہوں گے بےآ روئی اسے ہن اپنے سر کی آنکھوں سے بلا تشبی ہن اللہ کیفیہ نہ اس کی کوئی تشبی بیان کی جا سکتی ہے اور نہ اس کی کوئی کیفیت بیان کی جا سکتی ہے امام ابو ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا عقیدہ جبکہ ان کے ماننے والے جو ماتردیاں ہیں یا اس طریقے سے امام شافی رحمت اللہ علیہ ان کا بھی عقیدہ چاروں ام کرام کا عقیدہ کی قیامت کے دن اہل ایمان اہل جنت اللہ البامن کا دیدار کریں گے لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ امام شافی امام ابو حنیفہ امام امار رحمۃ اللہ علیہ کے جو ماننے والے ہیں ان کا یہ عقیدہ نہیں ہے کیونکہ ان میں جو لوگ ہیں وہ عشاعرہ اور ماتردیہ ہیں اللہ تعالیٰ کے عصما اور صفات اور عقیدے کے اندر اس باب کے اندر وہ ان ائمہ کو معتبر نہیں مانتے تو اس پر باقاعدہ اجماع ہے سلف صالحین کا تابعین طب تابعین ائمہ اربا اور اس طریقے سے جو مشہور ائمہ دین گزر چکے ہیں سب کا اس بات پر اجماع ہے کہ قیامت کے دن اہل جنت اللہ ابران کے دیدار کریں گے اللہ ابران قرآن کریم کی طرف فرماتا ہے وہ جو ہوئی عمد نا اذورا الاء کی قیامت کے دن اس دن یعنی قیامت کے دن بہت سارے چہرے تر و تازہ ہوں گے اور اپنے رب کی طرف دیکھنے والے ہوں گے اپنے رب کی طرف دیکھنے والے ہوں گے تر و تازہ ہوں گے وہ اہل جنت کے چہرے ہوں گے جو نعمتیں ملیں گی ان نعمتوں سے ان کے چہرے تر و تازہ ہوں گے خوش ہوں گے اور اس طریقے سے رب کی طرف دیکھنے والے ہوں گے اس طریقے سے اللہ فرماتا ہے لہما شاہ نفیح وین مزید کہ ان کے لیے جنت کے اندر جو کچھ جو چاہیں گے وہ ہوگا اور ہمارے پاس ان کے لیے مزید بھی نعمت ہوگی یہاں مزید سے مراد کیا ہے النّہ وضی اللہ اللہ ابرامین کے چہرے کی طرف یا اللہ ابرامین کی طرف دیکھنا جیسا کہ علی اور مالک اور اس طریقے سے اور مفسرین نے صحابہ نے اس کی تفسیر کی ہے تو مزید سے مراد اللہ بلامین کا دیدار کرنا ہے اس طریقے سے اللہ تعالیٰ فرماتا علین احسن الحسن و زیادہ جنہوں نے اچھے اعمال کیے نیک امال کیے توحید سنت پر چلے زندگی بھر کبھی کفر و شرک نہیں کیا بدعات اور خرافات سے دوری اختیار کی ایسے لوگوں کے لیے الحوسنا ہے اور حوسنا سے مراد جنت ہے وہ زیادہ اور زیادہ بھی ان کے لیے ہوگا وہ زیادہ کیا ہے اس کی تفسیر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر بیان کی ہے جیسا کہ سہیب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اور یہ صحیح حدیث کے صحیح حدیث ہے کہ حص صہیب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کسور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ صحیح مسلم کی روایت ہے کہ دا داخل جنتی الجنہ جب اہل جنت, جنت کے اندر چلے جائیں گے قال یق اللہ تبارک و تعالیٰ بھی فرماتے ہیں کہ اللہ نے فرمائے گا تردون حسین ازید کیا تمہیں کچھ اور زیادہ چاہیے کچھ اور تمہیں نعمت چاہیے فَيَقُولُونَ تو وہ کہیں گے اہل جنت علم تو بین کیا تم نے ہمارے چہرے کو ترو تازہ نہیں کر دیا ہمارے چہروں کو ہمیں خوش نہیں کر دیا الم ترجن کیا تم نے ہم سب کو جنت میں داخل نہیں کر دیا وہ تنت جینا منار من اور جہنم سے ہم سب کو نجات دے دی پال یعنی اہل جنت کہیں گے کہ اب اور کیا چاہیے ہم تر تازہ ہیں خوش ہیں جنت کی نعمتوں سے فائدہ اٹھا رہے ہیں ہمیں جہنم سے نجات مل گئی یہ ہمارے لیے بڑی نعمتیں ہیں اب ہمیں اس کے علاوہ اور کیا چاہیے تو اللہ تعالی کہے گا تو ہم اللہ بھی فرماتے ہیں کہ فیک شیف الحجاب اللہ رب اپنے حجاب کو اٹھا دے گا۔ فما اوت شيء احب اليه من نذر الى ربه عز وجل تو انہیں جو کچھ بھی دیا گیا ہے ان تمام چیزوں میں سب سے زیادہ ان کے نظر جو محبوب ہوگی ان کے رب کی طرف دیکھنا ہوگا وہی زیادہ اور وہی زیادہ ہے یعنی قران کریم میں جو ایت ہے کہ وللذین حسن حسنا وزياده تو وہی زیادہ سے یہی مراد ہے پھر ہمارے نبی نے شاید کریمہ کی تلاوت کی کہ لذیذ حسن حسنہ و زیادہ کہ جنہوں نے اچھے امال کیے ان کے لیے جنت ہے اور بھی مزید نعمتیں مزید نعمت ملے گی تو قرآن کریم کی شاید کی تفسیر ہمارے نبی نے فرمائی سی مسلم کی روایت تو قرآن کی حدیثیں تفسیر کرتی ہیں معنی کی وضاحت کرتی ہیں تو واضح ہو گیا قرآن کریم کی آیتوں سے بھی اور اس طریقے سے اس حدیث سے بھی قیامت کے دن اہل جنت اللہ ابامین کا دیدار کریں گے اس طریقے سے چوتھی آیت کریمہ اللہ فرماتا <تصفح> کلّا ان نہ ہرگز نہیں لوگ اس دن اپ رب سے دور کر دیے جائیں گے یعنی وہ اپے رب کا دیدار نہیں کر پائیں گے امام ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں حجم اللہ عند اللہ اجزب ہو کہ اللہ ابرامین جسے اپنے دیدار سے محروم کر دے پردہ کر دے تو ایسے آدمی کو اللہ تعالیٰ عذاب دیتا ہے جسے عذاب دینا ہوگا اللہ اب الام کو اسے اپنے دیدار سے محروم کرے گا پھر انہوں نے ساط کریمہ کی تلاوت کی کلّ ان نہم امربہ یوم سم ان نَم لسال الجَحیم یعنی وہ لوگ اپنے اس دن اپنے رب کے دیدار سے روک دیے جائیں گے پردہ کر دیا جائے گا منع کر دیا جائے گا سم ان نہم لسا الجہیم پھر وہ جہنم کے اندر جائیں تو جو رب کے دیدار سے محروم ہوں گے وہ جہنم کے اندر داخل کر دیے جائیں گے لہذا جو اہل جنت ہیں چونکہ جنت میں جائیں گے وہ جو گئے وہ اور اللہ کے دیدار سے گویا کہ محروم نہیں ہوئے وہی محروم ہوں گے جو جہنم کے اندر جائیں گے انہیں اللہ تعالیٰ اپنے دیدار سے محروم کرے گا امام شافی فرماتے ہیں کہ جب ان لوگوں کو محروم کر دیا جائے گا اللہ تعالیٰ کے دیدار سے اس بات کی دلیل ہے اس کے اندر جو اللہ کے نیک بندے ہوں گے وہ اللہ برہمین کا دیدار کریں گے جو جہنمی ہوں گے اللہ کے دیدار سے محروم کر دیے جائیں گے مطلب یہ ہوا کہ جو اہل جنت ہیں اللہ کے نیک بندے ہوں گے وہ قیامت کے دن اللہ براہین کا دیدار کریں گے کیونکہ کن کے لیے اللہ کے دیدار سے محروم کرنے کی بات کہی گئی ان لوگوں کے لیے جہنم کے اندر جائیں گے اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو جنت کے اندر جائیں گے وہ اللہ برہمین کا دیدار کریں گے تو یہ تمام آیتیں اس بات پر دلال کرتی واضح اور سراحت کے ساتھ کی قیامت کے دن اہل جنت اللہ البامین کا اپنی آنکھوں سے دیدار کریں گے آئیے کچھ حدیثے بھی ہم آپ کے سامنے پیش کر دیں صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ابو ابوض اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کچھ لوگوں نے اللہ کے سور صلی اللہ علیہ وسلم سوال کیا کہ کی کیا ہم قیامت کے دن اللہ البامین کے دیدار کریں گے تو ہم نے بال فرمایا کہ ہلتار رو نفی روط القمربدر کیا تم چودہویں چاند چودہویں گبرات ہوتی ہے تو اس کا جو اس رات کا جو چاند ہوتا ہے جسے قمر کہا جاتا ہے تو کیا تم لوگ اس کے دیکھنے میں کچھ تکلیف محسوس کرتے ہو تو انہوں نے کہا کہ نہیں اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے میرے فرمایا حل تو لئی کیا تم سورج کو دیکھنے میں بھی کچھ تکلیف محسوس کرتے ہو تمہیں دقت کا سامنا ہوتا جبکہ وہاں پر کوئی بدلی نہ ہو تو لوگوں نے کہا کہ نہیں تمہارے نے فرمایا تم اسی طریقے سے قیامت کے دن اللہ ابامین کا دیدار کرو گے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے یعنی واضح طور پر صلاحت کے ساتھ سب لوگ اللہ حرب آمین کی چہرے کا اللہ ابامین کا دیدار کریں گے اس طریقے جریب رحمۃ اللہ فراتے ہیں کہ ہم اللہ کے سور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے فند القمر تمام نبی صلی اللّہ علیہ وسلم نے چودہویں رات کا جو چاند ہوتا ہے اس کی طرف آپ نے دیکھا تمہاربی نے فرمایا ان ایما ترو نہ تم لوگ واضح طور پر اپنی سے اللہ رب العالمین دیکھو گے جیسا کہ تم اس چاند کو دیکھتے ہو اور تمہیں چاند کے دیکھنے میں کوئی تکلیف نہیں ہوتی ہے کسی پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑتا یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے یہاں میں بتا دوں کہ یہاں پر رویت کی تشبیح دی گئی ہے کہ جیسے ہم چاند کو دیکھتے ہیں کوئی تکلیف نہیں ہوتی ہے ایسے ہی قیامت کے دن اللہ ابراہین کو اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے کوئی تکلیف نہیں ہوگی سارے اہل ایمان سارے اہل جنت اللہ البراہین کا دیدار کریں گے اور دیکھیں گے یہاں اللہ کی ذات کا کی تشویح نہ باللہ چاند سے نہیں دی گئی نہیں بلکہ رویت کی تشویح دی گئی ہے کہ جیسے اپنی آنکھوں سے ہم دیکھتے ہیں چاند کو یا سورج کو دیکھتے ہیں ہمیں کوئی تکلیف نہیں ہوتی کوئی پریشانی نہیں ہوتی ایسے ہی ہمیں دیکھنے اللہ کے دیکھنے میں بھی ہمیں کوئی تکلیف اور کوئی پریشانی نہیں ہوگی تو یہاں چاند کی تصویر اللہ سے نہیں دی گئی ہے یہاں پر دیکھنے کی تصویر دی گئی ہے کہ جیسے ہم چاندوں کو چاند کو دیکھتے ہیں سورج کو دیکھتے ہیں کوئی تکلیف نہیں ہوتی ایسے قیامت کے دن ہمیں دیکھ, اللہ کی دیکھنے میں کوئی تکلیف نہیں ہوگی اس طریقے سے اور بھی بہت ساری حدیثیں ہیں اور میں نے بتایا کہ تقریباً تیس صحابہ یا اس سے زیادہ ہیں جن سے باقاعدہ مروی ہے کہ اللہ کا ہم سب مل اہل ایمان اللہ تعالیٰ کا دیدار کریں گے یہ ساری حدیثیں ہیں اور بہت ساری حدیثیں ہیں طوالت کے پیش نظر ساری حدیث میں آپ کے سامنے پیش نہیں کر رہا ہوں اتنی حدیثیں ہمارے لیے کافی ہیں اور اس پر باقاعدہ اجماع ہے اہل ایمان کا اہل سلف صالین کا کہ ہم سب کی سب قیامت کے دن اللہ ابامین کا دیدار کریں گے امام عبدالغلی مغدثی رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے و اجماعہ وہ تفقاہل توحید وسد اہل حق اس بات پر اجماع ہے اور جو اہل توحید ہیں اور جو سچے لوگ ہیں سچائی کے ساتھ ایمان لانے والے اللہ کی ذات پر اس کے نبی کے اوپر ان سب کا اس بات پر اتفاق اور رجما ہے ان اللہ, تعالی فی کہ اللہ تعالی قیامت کے دن دیکھا جائے گا کما جافی کتاب ہی جیسا کہ اللہ تعالی کی کتاب کے اندر آیا ہے وہ شاہ رسول ہی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح حدیثوں سے ثابت ہے اس طریقے سے مامنبی رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں تضا حرت عدلۃ الکتاب و سننا ولیجما صحابہ کتاب و سنت اور صحابہ کا اجماع یعنی کتاب و سنت سے بہت ساری ہیں اور صحابہ کا اس پر اجماع ہے فمن فمم بلف العما اور جو ان کے بعد ہیں سرف امت میں سے یعنی سمت کے سلب میں سے اللہ اس بات رویۃ اللہ تعالیٰ المنین کی آخرت میں اللہ تعالی کی رویت مومنین کو حاصل ہوگی اس پر اجماع ہے اس پر کیا ہے اجماع ہے اور اس پر کتاب و سنت کی بہت ساری دلیلیں موجود ہیں اس طریقے سے ماں ابن اب العظر حنفی فرماتے ہیں سی القیدت تحویہ کے اندر وقت قال اب ثبوت الرویہ اور صحابہ و تاب اون و امت الاسلام و المععروفََ ن المععف اب الامام کو فرماتے ہیں کہ صحابہ طاب عین اور ام اسلام جو امامت دین میں امامت پر میں معروف ہیں یعنی دین میں جن کی امامت کے سب قائل ہیں اور معروف ہیں اور جو اہل حدیث ہیں محدثین ہیں ان سبآب کا اس بات پر اجماع ہے یا سب نے اس بات کو کہا ہے کہ قیامت کے دن اللہ حرب غلامین کا دیدار کیا جائے گا قیامت کے دن اس پر دیدار ہو اللہ حرب غلامین کا دیدار کیا جائے گا تو یہ جو صحابہ تعابین طب تعاوین صلب شعلین ایم اربہ اور جو مشہور امہ گزر چکے ہیں ان سب کا عقیدہ ہے کہ قیامت کے دن سب کے سب اللہ ابامین کا دیدار کریں گے لہذا اگر کوئی اس کا انکار کرتا ہے تو اجما کا بھی انکار کرتا ہے کتاب و سنت کا بھی انکار کرتا ہے اور انسان کی عقل سلیم بھی اس بات پر درات کرتی ہے کہ انسان اللہ ابامین کا دیدار کرے گا اگرچہ ہمیں عقل کی یہاں پر ضرورت نہیں ہے کیونکہ یہ غیب سے متعلق ہے لیکن پھر بھی جیسے ایک انسان کسی بادشاہ کے دیدار کا متمنی ہوتا ہے اور اس کے لیے بڑی خوشی کی بات ہوتی ہے کہ کسی بڑی شخصیت کا یا بڑے یعنی یا بادشاہ کا دیدار کرتا ہے اور اس طریقے سے اس کے لیے خوشی ہوتی ہے اسی طریقے سے جو بادشاہوں کا بادشاہ رب العالمین جب اہل ایمان اس کا دیدار کریں گے تو انہیں بہت زیادہ خوشی ہوگی اور بہت زیادہ انہیں مسرت اور شادمانی حاصل ہوگی لہذا اجماع کتاب و سننا سب سے بات ثابت شدہ ہے قیامت کے دن اللہ رب الامین کا دیدار کیا جائے گا دنیا میں اللہ برہمین کا دیدار کسی نے نہیں کیا کسی نے نہیں کیا حتیٰ کہ مانبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی میراج کی رات میں اللہ ابرامین کا اپنی آنکھوں سے دیدار نہیں کیا تھا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ جس نے یہ کہا کہ ہمارے نے اللہ برامین کا دیدار کیا اپنی آنکھوں سے اس نے اللہ برہمین پر بہتان بادی سی بخاری اور سی وسلم کروائے تھے اس طریقے سے ہمانبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سے تعلمو۔ تم لوگ اس بات کو جان لو ان نہ کہ تم میں سے کوئی بھی اللہ رب العالمین کی رویت نہیں کر سکتا جب تک کہ وہ مر نہ جائے یہ صحیح مسلم کی روایت ہے. یہ صحیح مسلم کی روایت ہے. یعنی موت سے پہلے قیامت سے پہلے کوئی اللہ رب کا دنیا میں دیدار نہیں کر سکتا ہے اور نہ ہی ہماری آنکھوں میں دم ہے اور طاقت ہے کہ دنیا کے اندر اللہ اب عامین کوئی دیدار کر سکے اسی لیے جب حفا علیہ السلام نے اللہ رب الامن سے سوال کیا کہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں تو اللہ نے فرمایا کہ لن ترانی تم مجھے دنیا کے اندر ہرگیز نہیں دے سکتے وہ اللہ الجبل لیکن تم پہاڑی کی طرف دیکھو فینست مکان اگر وہ اپنی جگہ پر قائم رہا مستقل رہا نہیں ہلا ریزا ریزا نہیں ہوا تو تم مجھے دیکھ لوگے گے فلم تجلا الجبل جب اللہ ہر غلامن کی تجلی پہاڑ پر آئی جا الحت وخر تو اس نے پہاڑ کو ریزا ریزا کر دیا اور موسا علیہ السلام بے ہوش ہو کر کے گر پڑے فلم آفاق جب انہیں ہوش آیا فاقہ ملا پالا سبحانک تو انہوں نے کہا کہ اللہ اب تیری ذات پاک ہے تم تو یہ بے توبہ کرتا ہوں تیتر رجوع کرتا ہوں اولمین اور میں سب سے پہلے ایمان لانے والوں میں سے تو اللہ ابراہین کی تجلی بھی پہاڑ برداشت نہ کر سکا اور ریزے ریزے ہو گیا اور ہفتے موسیٰ علیہ السلام بھی اللہ کی تجلی برداشت نہ کر سکے اور وہ بے ہوش ہو کر کے گر پڑے اس طریقے سے ہمارے نبی سے باقاعدہ سوال کیا بدر رضی اللہ عنہ نے کہ کی کیا تم نے اللہ کیا آپ اللہ کے اللہن کا دیدار کیا اللہ کو دیکھا میرے میں تو ہمارے نبی نے کیا فمایا نور الراہ وہ نور ہے میں اس کا دیدار کیسے کر سکتا تو ہمارے نبی نے بھی میرے میں یہی صحیح قول ہے اور اس پر امام داروی رحمۃ اللہ علیہ نے باقاعدہ اجما نقل کیا ہے صحابہ کا کہ صحابہ میں سے کوئی اس بات کا قائل نہیں ہے کہ ہمارے نبی نے اپنی سے اللہ عبامین کا دیدار کیا جہاں تک بن عباس رضی اللہ تعالیٰ کی بات ہے تو ان سے دو طرح کی روایتیں آتی ہیں ایک تو مطلق کہ ہمارے نبی نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا اور ایک روایتی آتی کہ اپنے دل سے دیکھا اپنے دل سے دیکھا کسی بھی روایت کے اندر عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ثابت نہیں ہے کہ انہوں نے یہ کہا کہ اللہ رب العالمین کا دیدار ہمارے نبی نے اپنی سر کی آنکھوں سے کیا اپنی آنکھوں سے کیا کوئی روایت نہیں آتی یہ تو مطلق روایت ہے انہوں نے یہ کہا کہ ہاں انہوں نے اپنے رب کا دیدار کیا اپنے رب کو دیکھا یا تو یہ روایت ہے جیسے کہ دو تین مرتبہ را ربہ را محمد رب یا راہ محمد اس طرح کے صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح کے الفاظ ہیں مطلق یا تو مقید جیسا کہ ان سے یہ بھی بیان کیا گیا کہ انہوں نے کہا کہ را ربہ بے فواد انہوں نے اپنے دل سے اللہ برامین کی رویت کی یعنی دل سے معرفت دل, سے علم دل کا مراد ہے یہ ان آنکھوں میں ان اپنی آنکھوں سے اللہ رب کلام کا دیدار کا کی کی اللہ رب العالمین کو ہمارے نبی نے اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا اور امام نے تیمیہ رحمتہ اللہ نے بھی بات کہی جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی کہ عبداللہ بین عبا اللہ تعالیٰ سے دو طرح کی روایتیں ایک مطلق اور مقید ہیں اور مطلق میں یہ ذکر نہیں ہے کہ انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اور جو مقید ہو یہ ہے کہ اپنے دل سے دیکھا یعنی دل سے اطراک کیا دل سے علم اور معرفت حاصل کی یہ مراد ہے حتی کہ یہاں تک یعنی مطلب یہ ہوا کہ عبداللہ بن عباس صدی اللہ تعالیٰ بھی اس بات کے قائل نہیں تھے کہ اللہ کسور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آنکھوں سے اللہ کا دیدار کیا کیونکہ دنیا میں اللہ حربلامن کی آنکھوں کا دیدار نہیں ہو سکتا ہے یہاں میں صوفیہ پر کئی قول بیان کر دوں کہ صوفیہ اس بات کے قائل ہیں کہ دنیا میں بھی اللہ کا دیدار کیا جا سکتا ہے اور آخرت کے اندر بھی دیدار کیا جائے گا اور دنیا کے اندر بھی جو اہل جو اہل معرفت ہیں یا اس طریقے سے جو ان کے یعنی صوفیوں کے جو عقائد ہیں یا اس طریقے سے ان کے جو مراتب ہیں ان کے مطابق ان کا کہنا یہ ہے کہ دنیا کے اندر بھی اللہ رب الامین کا دیدار ہوتا ہے اور جو عارف بلّہ ہوتے ہیں اونچے درجے پر اور اونچے مرتبے پر فائد ہوتے ہیں فنا فلّہ ہوتے ہیں یا اس طریقے سے اور جو ان کے عقائد اور, اور صوفیہ کے درمیان جو مراتب ہیں جو آخری مرتبے پر پہنچتا ہے یا فنا فلّلہ ہو جاتا ہے وہ اللہ ابامین کا دیدار کرتا ہے یہ سارا عقیدہ باطل ہے دنیا میں اللہ ابامین کا دیدار نہیں کیا جا سکتا ہمارے نبی کی صاف حدیث ہے اللہ راہد المن کو يموت تم میں سے کوئی بھی اللہ کا دیدار نہیں کر سکتا دیکھ سکتا دنیا کے اندر جب تک کہ وہ نہ جائے مرنے کے بعد جب یعنی اہل ایمان اہل جنت جنت میں اللہ ابامین کا اوپر سے دیدار کریں گے یہ جنت کے اندر ہوگا اور آخرت کے اندر ہوگا دنیا کے اندر یہ نہیں ہو سکتا اور نہ ہماری آنکھوں کے اندر یہ طاقت اور دم ہے کہ ہم اللہ ابامین کا دیدار کر سکیں اور نہ کسی کے لیے ایسا ہوا ہے لہذا اگر کوئی صوفی عقیدہ کر رکھتا ہے یا ایمان یہ بیان کرتا ہے کہ میں نے اللہ کا دیدار کیا خواب میں یا ظاہری طور پر ز... ظاہری آنکھوں سے سر کی آنکھوں سے اور بیداری کی حالت میں وہ جھوٹا ہے اور وہ کرداب مفتری ہے اللہ ابرامین پر بہتان باندھتا ہے تو اس مسئلے کے اندر جو ہے وہ یہ کہ اہل سنت الجماعت کا جو سلب سالین کے نہج پر چلنے والے ہیں ان سب کا یہ عقیدہ اور ایمان ہے کہ قیامت کے دن اللہ ابرامین کا اہل جنت دیدار کریں گے اس کا انکار کرنا یہ کفر ہے اور اس کا انکار کس نے کیا جو اہل باطل اہل زیگو جلال ہیں جہمیا رافیدہ خوارش معتزلہ اور اس طریقے سے میں نے کہا کہ بھی وہ غلط تعبل کرتے ہیں کہ وہ بھی اسی کے اندر آ جائیں گے تو یہ تمام لوگ ایسے ہی جو بعض مرجیا ہیں جو کہتے ہیں کہ ایمان میں عمل داخل نہیں ہیں ان میں سے بھی کچھ لوگ ہیں جو اس بات کے قائل ہیں کہ قیامت اللہ ابامین کا دیدار نہیں کیا جائے گا تو یہ سارے لوگ باطل پر ہیں اور اس میں جو اہل سنت اور جماعت کا سلف سالین کے نہت پر چلنے والے جو علماء اور لوگوں کا عقیدہ ہے اور وہ یہ ہے کہ قیامت کے دن اللہ ابامین کا دیدار کیا جائے گا اور اہل ایمان دیدار کریں گے اللہ ابامین کی سب سے بڑی نعمت ہوگی سمجھ لیجئے کہ اللہ ابامین کا دیدار لوگ کریں گے اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو اپنا جنت کے اندر اپنا دیدار کرائے اللہ تعالیٰ ہماری دعا ہے اور جو لوگ اس عقیدے کی قائل نہیں ہیں اللہ تعالیٰ انہیں اپنے دیدار سے محروم رکھے وہ اسی بات کے مستحق ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں محروم کر دے اپنے دیدار سے جو اہل توکی جو, جو اس عقیدے کے قائد تو اللہ ہم سب کو جنوں نصیب فرمائے تو و سنت پر قائم رکھے اور قیامت اللہ رب الامین ہمیں اپنا دیدار نصیب فرمائے اور اللہ رب الامین ہمارے اوپر اپنی رحمت کرے عامر رب کے مخیر وہ السلام علیکم و اللہ و